بس رحمان رحیم سامع نے اکرام یہ قرآن سندرا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ابن ابھی رفتار آج میں عبد الرحمان ابن نام ابو عبیدہ ابن دس سعید ابن ابن رضی اللہ تعالی سب سے جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی اس وقت باقی سات زندہ تھے کتنے زندہ تھے تین دو پہلے پہنچ ہو چکے تیسرے جا رہے تھے ابو بکر بھی پہنچ ہو چکے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ابن جرا بھی باقی کتنے تھے سات حضرت عمر نے کمیٹی بنائی چھ کی کمیٹی بنائی ساتویں کو نکال دیا فاطوے کو لوگوں نے پوچھا یہ حضرت یہ کون ہے کہا یہ وہ ہیں جن کا نام لے کے نبی نے جنت کی بشارت نہیں ہے چھ جن میں چار جن کا نام لے کے نبی نے جنت کی بشارت نہیں ہے چھ جن میں چار ایک حضرت علی دوسرے حضرت عثمان تیسرے حضرت عبد الرحمانی بھی اور چوتھے حضرت کلحا پانچویں حضرت زبیر چھٹے حضرت صاحب نے ابھی وقاف ساتویں کو نکال دیا لوگوں نے کہا اگر جنتوں کو بنانا تو ساتویں کو کیوں نہیں بنایا نگاہوں کو چکا دیا کہنے لگے مجھے حیا آتی ہے کہ قیامت کے دن رب نے پوچھا امت کی باغ دور کس کے پاس دے کے آیا تھا تو حیا آتی ہے کہ میں اس میں اس آدمی کو بھی رکھوں جو میرا،, میرا بہنوئی بھی ہے میں اپنے بہنوئی کو جنت کی بشارت پانے کے باوجود خلافت کی کمیٹی میں رکھنا گوارا نہیں کرتا تاکہ خدا کی بارگاہ میں جواب نہ دینا پڑ جاؤں جا صحیح دنیا ہم نے کہا ہمارے نزدیک باپ کے بعد بیٹا حکمران ہونا قابل اعتراض بات ہے کہنا سدیق میں نہ فاروق نے, نے بناؤ اختلاف ہے سید نے ذہر اقتصاد کہا کہ جناب آج سہیپ نے ذہر عزت کے بنوائی ہے کہا کہ جناب ہم کو اعتراض تم کو کیا اعتراض ہے کہیں گے باپ کے بعد بیٹا ہم نے کہا تمہارا مذہبی یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا امام ہوتا ہے تم کو کیا اتنا تمہارا تو مطلب یہ ہے کہ باپ کے بعد کون بیٹا پہلے علی پھر کون حسن پھر کون حسین پھر حسین, پھر حسین کا بیٹا زین العابدین پھر زین العابدین کا بیٹا محمد باقر پھر محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق پھر جعفر صادق کا بیٹا موسا کازم پھر موسا کازم کا بیٹا علی رضا یا علی جواب پھر اس کا بیٹا تقی پھر اس کا بیٹا نقی پھر اس کا بیٹا ہسل عسکری پھر بیٹا نہ ہوا تو کیا لگے گھر میں بڑھ گیا تم کو کیا اقرار تم کو کیا جن کے وہاں امامت نامی براثت کا ہے اگر ای گناہ ہے کہ در شہر شما شمار نیت حقی کے مطابق شاد مفید کی اعلام الورا تبرسی کی امالی شیختوسی کی اور کتاب ال کابید الکلین کی ان سب میں لکھا ہے کہ حسن حضرت علی کے بعد علی کی وصیت سے امام ہوا کیونکہ باپ کے بعد بیٹے کے سوا کوئی دوسرا حکمران ہو سکتا تم کو کہا اگر تمہارے نزدیک باپ کے بعد بیٹا ہوتا ہے تو معاویہ کے بعد اس کا بیٹا ہو گیا تمہیں کیا تکلیف ہے تمہیں کیا تمہارے نزدیک تو امامت ہے ہی بنا سکتی اعتراض ہو تو ہم حبیثت کو جن کے نزدیک امامت کا معیار وہ ہے جو محمد ال رسول اللہ نے مقرر کیا اور رسول اللہ نے کیا مقرر کیا سن لو کے سن لو در آج مسئلہ خلافت بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ اور اپنی کسی کتاب سے ثابت نہیں کروں گا صرف تمہاری کتاب اپنی ایک کتاب کا حوالہ نہیں اٹھا لہج البرانا کو اٹھا کتاب الشاویلی تسی کو اٹھا کتاب المالی کو اٹھا غارات لخبی کو اٹھا منار الحدال ان کو اپنی کتابوں کو اٹھاؤ آٹھ سارا شور اور شور وہی کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چینا تو ایک کترائے خون نکلا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں لڑنے کے لیے ہم سے آئے ہیں کہتے ہیں جناب خلافت کا مسئلہ حل نہیں ہوا خلافت کی دی بات طے نہیں ہوئی یہ شیعہ کی سب سے پرانی کتاب حدیث کی آج یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن رہے گل فہمی کی بات ہے یہ حدیث کی سب سے قدیم کتاب کافی ہے نئی شیعہ کی حدیث کی سب سے قدیم کتاب کتاب الغارات راست کی یہ کتاب الغارات رات انجمنے یا سارے ملی ایران کی چھپی ہوئی ابو صاحب ابراہیم ابن محمد ستھی کوپی بھی کی لکھی ہوئی دو سو تراسی ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے کنری ہجری میں؟ سو تراسی में میں آج سے پونے بارہ سو سال پہلے لکھی گئی کتاب اور چھاپی ایران کے اندر چھاپنے والا ایران کا سرکاری بریس یہ وہ کتاب ہے جس کو کسی آم آدمی نے نہیں چھاپا بلکہ ایران کے سرکاری برس نے چھاپا ہے سرکاری ایران کے برس نے کی ہی کتاب, کتاب دو جلدوں میں ہے اس کی جلد اول سوا دو سو دس اور دوسری جگہ سوا تین سو تین سو سات سلو کیا کہا ہے علی نے کہا آج کہتے ہیں مسئلہ خلافت کا حل نہیں ہوا حسین نے یہ کیا معاویہ نے یہ کیا بات حسین کی کرتے ہو اعتراض صدیق کے حقر کرتے ہو تمہاری کتاب شیعہ کی حدیث کی خط امیر معاویہ کا خط حضرت علی کا خط حضرت علی کا نام محمد ابن ابھی بکر کے اور محمد ابن ابی بکر وہ ہے جس کو حضرت علی نے اپنا بیٹا کہا ہے یہ حضرت علی کے پرانے ساتھیوں میں سے ان کی والدہ حضرت اسماء حضرت صدی اکبر کی وفات کے بعد ان کی بالداس نام ان کے امیر نے حضرت علی سے شادی کی جس وقت حضرت علی سے شادی کی اس وقت محمد ابن ابی بکر کی عمر صرف دو برس تھی اس لیے یہ علی کے گھر میں بوانا علی کے گھر میں پروان چڑھائے علی کے گھر میں جوان ہوا اور جب علی خلافت ادم متمقل ہوئے تو حضرت علی نے اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا اس کے نام خط لکھا لوگوں نے پوچھا علی بتلاؤ ابو بکر کے بارے میں تمہاری بار کیا ہے تم نے ابو بکر کی بہت کی تھی کہ نہیں کی تھی تم نے ابو بکر کو مانا تھا کہ نہیں مانا تھا ابو بکر کو لوگوں نے امام تسلیف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا تیری کتاب کتاب جھوٹی اللہ کی قسم ہے میں اپنی کوٹی جھوٹ ثابت کرنے والے کو انعام میں دینے کو تیار ہوں آئے کوئی ماں کا لال آئے کوئی انعام دینے والا آئے اگر ماں نے کسی بچے کو چلا ہے اس کے کہے کہ کتاب غلط حوالہ غلط فیس غلط عبارت غلط یا ترجمہ غلط اور اگر عبارت ٹھیک کتاب ٹھیک حوالہ ٹھیک تو اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر لے علی کہتے ہیں فلم مستقلا رسول اللہ ہو مدا کا ہو میرت دنیا کبک کا حل جب سرور کائنات کی مدت پوری ہوئی اللہ نے آپ کو وہ دی آپ کو خوشبو والا محمود تعریف و والا بنا کے اٹھا فلما مزال سبھی رہی سنا دال مسلم علما جب نبی پاک کی وفات ہو گئی مسلمانوں میں اختلاف ہوا کہ رسول کے بعد کون امیر المومنین کون خلیپت المسلمین فراہ فمار اللہ ان سے اللہ بکرے وہی پالے ہی ملے گی لے یو پا یہ ہو میں نے دیکھا کہ جب لوگوں میں جھگڑا ہوا سطح بنی ساگا کے اندر ایک نے کہا صاحب ابن ابادہ امیر ایک نے کہا مہاجروں ان میں سے امیر کہا لیکن میں نے کیا دیکھا لوگ ابو بکر پہ اس طرح ٹوٹ کے گرے جس طرح شہد کی مکھیاں شاید کے چھاتے پہ گرتی ہیں شہد کی مکھیاں شاید کے چھاتے پر گرتی ہیں پھر کہا فرمشائی تو پھر میں اٹھا اندرتا کا مسلم پھر میں اٹھا ابو بکر کے پاس گیا سب یا تو میں نے ابو بکر کی بیعت کی میں نے ابو بکر کی, بیعت کی. اور اونچی بولو میں نے ابو بکر کی, بیعت کی. اور میں نے ابو بکر کی, بیعت کی. کون کہہ رہا حضرت بیعت. زبانی نہیں کہا ختم کہا زبانی نہیں کہا کہا بیعت کی ہے چودہ سو سال بعد ملا کو اعلان ہوا کہتا ہے اتر بہت کی بھی چوبراج سے کہتا ہے اوپر سے بات کی اندر سے جا مجھے بڑی خوشی ہوگی اس بیگم کوٹ کے چوراہے میں جا کر اس کتاب کو جھوٹا کہہ کے اس کو آگ لگا دو کیا یہ جھوٹ بولتی ہے کیوں علی نے اتنا ہی نہیں کہا خدا کو پتا تھا کچھ لوگ آئیں گے انکار کریں گے علی کے منہ سے کہلوایا آج بات بھی بتلا دے جھوٹ موٹ کی تھی کہ اندر سے کی تھی کہا پپا یا تو ب نحسل کل سے ہتل با فل و سحس و کان اکل مت اللہ اللہ میں نے پاک ہی نہیں کی میں ابو بکر کا دستو بازو بن گیا میں ابو بکر کا دستو بازو بن گیا بس اس میں بھی بات نہیں کہا ہائے کمال کر دیا کہا میں ابو بکر کا دستو آگے سن لو ان الفاظ کو سونے میں تو لو اللہ کی قسم ہے دیکھو تو صحیح کہ علی کی فراست مومنانا نے کیا کہا کہا پن ہنسو ہی دل کا لبا سے ہسپاؤ پاؤں گل بادل وسا میں اٹھا ابو بکر کا دستوباز بنا بادل کی سرکوبی کی حق کا ساتھ دیا بلاؤ کرے ہلکا اگرچہ کہاں اس کا انکار کرتے رہے اگرچہ کہاں اس کا آ اور بول اگرچہ کہاں اس کا میں نہیں کہتا یہ علی کی حبی سیاہ کی لکھی ہوئی تیسری صدی بھیجری کا رو ایران کی چھوی ہوئی اس پر بھی بات نہیں کہا فتو اللہ ابو بکر تلکل ہو ابو بکر امام مسلمین بنا فیسر و شدت و کارت وقت میں اتا تو ہوں پیتا اللہ چاہا کہا جب تک زندہ رہا بہترین زندہ رہا سنت پر عمل کرتا رہا حق کو اونچا کرتا رہا باطل کو مٹاتا رہا جب تک زندہ رہا میں ابو بکر کی اطاعت کرتا رہا جب تک زندہ رہا میں ابو بکر کی اور جادو وہ جو سر چڑھ کے جادو وہ جو سر چڑھ کے بات کرتے ہو حسین کی آتے ہو ابو بکر کے خلاف کہتے ہیں حسین کی بات کرتے ہوئے ابو بکر کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر نے خلافت چھینی اگر ابو بکر نہ چھینتا تو یزید کو بھی چھیننے کی ضرورت نہ ہوتی ہم نے کہا تمہاری مانے کے امام معصوم اول امیر المومنین علی کی مانے علی تو کہتا ہے میں نے بیعت کی بیعت ہی نہیں کی اطاعت بھی کی اطاعت ہی نہیں کی ابو بکر کا و بازو بھی بدا حق کو بلند کیا باطل کی سرکو بھی کی علی پھر کیا ہوا پھر مسئلہ بدل کہا نہیں اللہ اکبر فلم مختو جب اس کی موت کا وقت آیا سائلہ عمر اس نے عمر کو بلا بھیجا پول ہو اس سنگے کائی کلا اس کے انکار کی جرت کرے کا پول ہو اس کو ہمارا والی بنایا اس کو ہمارا جناب آپ نے کیا کیا ہم جیسے غریب مارش اللہ کے دور میں مارش اللہ کی حکومت پر تنقید کرتے ہیں ہم جیسے غریب مارشا اللہ کے دور میں جیل بھگتے بھگتتے مقدمے چھیلتے میں حج کرنے کے لیے گیا پیچھے مارش اللہ کے دور مقدمہ بنا دیا میں نے کہا ان حجتے بھی مقدمہ بنا دے. کل نماز نوازتے بھی بنا دی میں حج کے لیے گیا ہوا گا میرے خلاف پیچھے تیرہ مارش اللہ کے دفعہ مقدمہ کروں ہم نے کہا مقدمے چھیلے سولتے برداشت لیکن جس کو نہ حق سمجھا اس کو حق کہنے کے لیے تیار علی کو کیا ہو گیا علی کو کیا ہو گیا یہ فاتح خیبر ہے یہ سارے نرہت ہے یہ اسد اللہ الغالب ہے یہ صاحبِ سلطقان ہے ساری روایت تمہاری ہے یہ لا لاپتہ اللہ علی ہے یہ مشکل کشا ہے یہ حاجت رواں ہے کہ نہیں تم نے لکھا اور ضرور پڑھنے والا نے بھی لکھا یہ بھی بےچارے چرچا کرتے ہیں پتہ نہیں ہمارے خلاف کرتے ہیں ان کے خلاف کرتے ہیں کوئی پتہ نہیں ماں کے ماں بشیوا ہر کس جدہ رہا باما شراب خورد و بسا اعتماد ہمارے محبوب کے دو ہی نشان ہیں کیا آرشد کے ساتھ بھی رقیب کے ساتھ بھی بالکل موئی مانگنی ہے دونوں طرف کسی کے ساتھ سب کے ساتھ کہا پتہ نہیں انہوں نے بھی لکھا اپنی کتاب کا نہ دے علی متھار لائے بھی علی کا پکارو متھار اجائے بھی وہ سدھاری آواز دنو چلی بے کا یا علی یا مل. یہ ضرور پڑھنے والوں میں اپنی کتابوں مطلب تو دونوں کا ایک ہے چلو اختلاف اس کا اختلاف تو ہم غریب کو بتا دیں اور ہم ہم کو وہی کہتے ہیں میر کے الفاظ بھی ہم فقیروں سے بے تنا کیا آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا اور سخت کافر تھا جس نے پہلے پہل مذہبی عشق اختیار کیا ہم سے کیا ہیں ہم تو تمہاری نگاہ ناز کے پہلے ہی مارے ہوئے ہیں ہم کو مارنے کے لیے تو پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں نگاہ اٹھا مر جائیں جی مریا پیا گئے تھے لما پیا گیا ہم سے کیا لمتے کہتے ہیں ہم جیسے غریب مار چل رہا کے جنگل کے قانون میں جس کو نہیں مانتے ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں امیر المومنین ہم کو امیر المامنین ماف کرتے نہیں مانتے پھر ہم کی کریے نہیں مانتے یہاں اور ایک بات سن لو آج پھر کبھی نہ سنیے گا کہتے ہیں کرسی ڈال کہتے ہیں میرا پتر بھی کرسی نہیں چھڑ رہا ہے بجاؤ پانی کی کرے گا کہا کئی دن ہو گئے ہیں تھکا ہوا لیکن آج چیز چاہتا ہے تمہیں کچھ سنا کے جاؤ سمجھا کے جاؤ کہا تھن تھا ہجڑی میں معاویہ کے انتقال کے بعد یزید بھی خلیفہ ہوا ایک آٹھ میں حسین نے خروج کیا میں حسین نے اکاٹھ میں حسین نے اکاٹھ میں, اکاٹ میں حسین نے خروج کیا جب خروج کیا حسین کی عمر انہٹ سال تھی کتنی عمر تھی انٹھ برس دوسری روایت کے مطابق ستوجا برس اور موری معاملے کیری عمر کتنی ہے کتنی ہے شادی مال تھی نہ ترتالیس والا بیٹھے چھٹی داڑی والا بیٹھا انس سال عمر تھی حضرت حسین کی جی اور انسٹھ سال کا بندہ برا ہوتا ہے اناس سال کا بندہ اگر حسین نے یقید کو غلط سمجھا براپے میں خروج کیا تو جب نبی پات ہوئے ابو بچر خلیفہ بنے اس وقت علی کی عمر تیس سال تھی کتنی عمر تھی اگر ساٹھ سال کا بوڑھا خروج کرتا ہے تو تیس سال کے جوان نے کیوں خروج نہیں کیا اگر یہ بات نہ حق ہوتی تو علی زیادہ اولا تھا کہ وہ خروج کرتا بوڑھے کا تو ادھر ہے کہ میں بوڑھا نہیں کرتا جوان کا ادھر کیا ہے؟ اور جوان بھی وہ جو شیرے خدا ہے جو مشکل دسا ہے جو حاجت روا ہے جو اللہ پتا ہے جو سائبز پکا ہے اس نے کیا کہا کتاب کے سن لے اس نے کہا مبل لا ہو فلم محتوجر بہت سارے لا عمر جب ابو بکر کی بات ہوئی تو عمر کو ہم پر حکمران مقرر ہم نے کیا ارکار کیا انکار کیا نہ مانا اعتراض کیا کہا نہیں سینا متانا ماسانا ہم نے کہا سر کچھ کرا کی اس کے ساتھی بنے بلا عمر المرا عمر حکمران تھا بقول مرض یسینا محبو ال نقیبہ عمر تھا اس کا نفس پاک تھا کہہ رہا ہے عمر الحامی آدمی تھا اس کا نفت میں نون النقی کا یہ کہا حضرت علی کس کے بارے میں کس کے بارے میں حضرت اب بکر کے بارے میں حضرت عمر کے بارے میں نحس اللہ شرا مسلم کیا کہا پانچویں پھر شیعہ کی کتاب لہج البلانا حضرت علی کی کتاب کی شرح کہا عمر کو للہ بلاد و قد قدم کرم امل آمت بدا بل آمت اکامت سننا خل ابل فتنا صحب نقیت سو کلی لگے اصاب خی رہا کر رہا للہ ہے تا تھا مت تکا ہو بھکے کہا للہ ہے بلال سنا نیچے شارے اتنے میسم شیلا شارے اس کے है لکھتا ہے کہتا ہے لوگوں سن لو حضرت علی نے یہ جو کہو کس کا کہا ہے کہا لما ذکرہو فی خلافت عمر کہا یہ کہا عمر کے بارے میں کیا کہا عمر وہ تھا جس نے ٹیڑے کو سیدھا کیا جس نے سنت کو قائم کیا جس نے بنت کا نام مٹا دیا جس نے راستوں کو صاف کیا جو کیا اس کے دامن پہ کوئی داغ موجود نہیں تھا <تصحنت> اس کے دامن پہ کوئی داغ موجود یہ <تصحنت> شرح نہیں چھ سو انسی ہجری لکھی گئی جن اس کی پانچو تھی سوائک کا ستانوے تہران میں چھپی ایران میں چھپی اس میں حضرت علی نے عمر کی مدا کی عثمان کی مدا کی زندورین کی کی اور پھر کہا لوگوں میں نے پہلے ابو بکر کی بات کی پھر عمر کی بات کی پھر عثمان کی بیٹھ پھر معاویہ سے لڑا یہ سمجھ کے نہیں لڑا کہ معاویہ کافی ہے بلکہ یہ سمجھ کے لڑا کہ معاویہ کا میرے ساتھ سیاسی خطرہ نحد البلالہ کی لات کہا لا جذی دوں ہنا میری ایمان ہے ملا نستی ایمان میرا ایمان معاویہ سے زیادہ علی دہرا میرا ایمان معاویہ سے زیادہ نہیں اور معاویہ کا ایمان میرے ساتھ زیادہ اللہ ہوں مختلف نہ وہ عثمان وہ نہ مل ہو برا ہمارا اختلاف پھول عثمان کے بارے میں جس کا کوئی داغ میرے دامن پہ نہیں کیسے نہیں مروج مسعودی مسودی کہا میں تو وہ ہوں شیرہ کتاب کی, کی سن لو ادرا حوالہ اللہ کی قسم ہے اگر کسی کے دل میں رتی برابری بڑی بات ہے اس حوالے کے بعد اس کے سینے میں عثمان کے خلاف قدورت کا کوئی لفظ باقی نہیں رہ سکتا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالان ہو کو جب علم ہوا کہ حضرت عثمان ابن اسمان رضی اللہ تعالیان ہو کا محاصرہ ہو گیا اور لوگوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کر کیا. کیا کہا یہ کتاب عروج الز مسودی شیعہ کی دوسری جلد سبا 344 اور تین سو پینتالیس سنوگرا بلغ علی امن رسنا باس اب اتنے ہل خانے والے جب اس کو پتا چلا علی کو کہ دشمن عثمان کو شہید کرنا چاہتے ہیں اس نے اسمان کے دروازے کی پہرا داری کے لیے ہسن و حسین کو بھیجا حسین کے گھر کی چوکیداری کے لیے کس کو بھیجا اور نہیں سمجھوں گا جاؤ اسمان کے گھر کی چوکیداری کے لیے کس کو بھیجا حسنو اور جس کے گھر کی چوکیداری داری و حسین کرے اس کے مقام کا کیا کرے اور بھیجا کس نے اور بولو بھیجا کس نے علی نے مروج ال صاحب شیعہ مرگر کی کتاب فلم بلغا علی جب علی کو پتا چلا ان یوری تتلا وہ عثمان کو شہید کرنا چاہتے ہیں باسبیب اب نل حسن ابل حسین اس نے اس کے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کے لیے حسن حسین کو بھیجا اور کیا تھا مال والی ہے پستلا الحباب ہی لصرت ہے بھی دے کے بھیجا تم کٹ جانا نبی کے داماد پہ آنچ نہ آنے دے اور جب حقن حسین چلے ابو بکر کے بیٹے حسن علی کے بیٹے زبیر کے بیٹے عبداللہ دوسرے لوگ فلح کے بیٹے محمد سب چلے حضرت عثمان کو پتا چلا کیا لگا میں تمہیں محمد کے رب کی قسم دے کے کہتا ہوں واپس چلے جاؤ میں اپنے لیے کسی کا خون بہانا گزارا نہیں کر دشمنوں نے حملہ کیا عثمان کو شہید کر دیا علی کو پتا چلا اور تیری کتاب کا حوالہ اگر اس کی عمارت نہیں مانتا اگر عثمان کی امامت نہیں مانتا اگر اس سے محبت نہیں کرتا تو اس شہادت پہ خوش ہونا چاہیے یا ناراض خوش ہونا چاہیے دشمن مارا گیا کیا ہوا سن لو کائنات کے رب کی قسم ہے دنیا کا کوئی بندہ ہے حوالے کو ٹٹلا کے دکھائے کیا ہوا لطب الحسن سرم صدر الحسین زندگی میں پہلی مرتبہ علی نے ہاتھ اٹھایا اور حسن کے چہرے پہ تھپڑ مارا حسین کے سینے میں مکہ مارا اس نے محمد کا داماد مٹ گیا تم واپس کیسے آ گئے ہو زندگی نے کبھی حسن حسین کو علی نے مارنا گوارا نہیں کیا کہ رسول کے بیٹے ہیں لیکن جس دن عثمان کی شہادت ہوئی اس دن حسن و حسین کو بھی معاف کرنا گوارا اگر ان کی خلافت کا مسئلہ ہوتا تو نہ صرف یہ کہ حسین کی طرح خروج کرنا چاہیے تھا بلکہ ان کی موت میں خوش ہوئی لیکن علی نے کیا کیا اپنے بیٹوں کو ہاتھ لا کے چکر کوشوں کو مارا منوج الزام مسودی کہما کا لال تھے اور اللہ کو گواہ ہے آج بھی اگر علی کی حکومت آ جائے وہ اس نام کو پورا کہنے والوں کو اسی طرح مارے جس طرح اس نے اپنے بچوں کو مارا تھا جنہوں نے حفاظت میں ہی کی تھی جنہوں نے حفاظت میں کوتاحی اور سن لو اللہ گواہ ہے کوئی شخص اس وقت تک جنت کا وارث نہیں ہو سکتا مون ان کہلانے کا حق نہیں رکھ سکتا جب تک کہ صدیق کو فاروق و عثمان کی خلافت کو تسلیم اس لیے جو صدیق و فاروق عثمان کی خلافت کو نہیں مانتا وہ علی کی خلافت کو بھی مانتا کیوں اس لیے کہ علی نے بھی نحجل بنانا اپنی خلافت کے لیے معیار اگر بنایا ہے تو ابو بکرو عمر و عثمان کی خلافت کو بنایا کیسے میں انتہائی تھک گیا ہوں انشاءاللہ اس کا تذکرہ پرسوں فاروق آباد میں ہوگا یا کل خود جمعہ میں ہوگا واپس